السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب العالمین ولا عقوبۃ للمتقین لا عدوان الا على الظالمین واشهد ان لا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلام عليه وعلى اله وعلى اصحابہ ومن اهتدى بهدیه وسن وسترنا بسن بسنته الى يوم الدين وبعد من يشفع عنده إلا اور اللہ تبارک وطلی منظر یشف و عمدہ اللہ ودن معزز بھائیوں اور معزز ناظرین و سامعین جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہر ہفتہ عقید واسطیہ کی شرح کی جاتی ہے لیکن گزشتہ دو ہفتہ چونکہ یہاں دور علمیہ تھا اس لیے شرح نہیں ہو سکی تھی آج سے دوبارہ شرح کا آغاز کیا جا رہا ہے ہم اللہ تعالیٰ کے شاکر و ممنون ہیں کہ اللہ رب العامین ہمیں اس اہم کتاب کی شرح کی توفیق دے رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کا عقیدے کا علم حاصل کرنے کی توفیق دے آمین رب العالمین اس سے پہلے آیت الکرسی کی فضیلت اور شروع کے کچھ حصے کی آپ لوگوں کے سامنے تفسیر اور اس کا مطلب بیان کیا گیا تھا آج جو حصہ میں نے پڑھا منظر لذیذ اس کی شرح ہم آپ کے سامنے کرنا چاہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اس آیت الکرسی کے اس جز کا اس حصے کا جو میں نے تلاوت کیا ہے کہ کون ہے جو اللہ رب الامن کے پاس اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے یا سفارش کر سکے مطلب یہ ہے کہ نفی کی جا رہی ہے یعنی کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ حربلامین کے پاس کسی کی سفارش کرے اللہ کی اجازت کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا اور اس سفارش کا تعلق دنیا سے نہیں بلکہ آخرت سے ہے تو اللہ حربلامین کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا شفات اور سفارش کا معاملہ تھوڑا سا یعنی اہم مسئلہ ہے اس لیے میں تھوڑا تفصیل کے ساتھ اس مسئلے کو آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دینا بہتر سمجھتا ہوں کیونکہ اس مسئلے میں بہت سارے لوگوں نے ٹھوکریں کھائیں غلطیاں کیں اور صفات کا غلط معنیٰ اور مفہوم سمجھ لیا جس کی وجہ سے وہ گمراہیوں کا شکار ہو گئے سفارش کا جو مسئلہ ہے یہ عقیدے سے متعلق ہے اور شفاعت کا حق اللہ برامین کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہی شفاعت کا مالک ہے رب برامین نے قرآن کی آیتوں میں فرمایا اس کے تعلق بہت ساری آیتیں ہیں تو سفارش یا صفات کا مالک اللہ رب العالمین ہے اس لیے اگر کوئی شفاعت اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتا ہے تو اللہ برہمین کے ساتھ شرک کا ارتقاب کرتا ہے جیسے کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور سے اولاد مانگے اللہ کے علاوہ کسی اور سے رزق مانگیں یا بیماری سے اللہ کے علاوہ کسی اور سے شفا مانگے تو یہ سب اللہ تعالی کے ساتھ شرک ہوتا ہے ایسے ہی سفارش کا بھی معاملہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے سفارش طلب کرنا یہ اللہ ہر کے ساتھ شرک ہے اس لیے سفارش کا مسئلہ سنگین ہے اہم مسئلہ ہے اس کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے شفاعت یا عربی لفظ ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فائدہ یا نفع حاصل کرنے کے لیے یا نقصان دور کرنے کے لیے کسی کا واسطہ لینا یہ سفارش کہلاتا ہے نفع فائدہ کے لیے یا کوئی نقصان پہنچ رہا ہے کسی سے تو اس نقصان کو دور کرنے کے لیے آپ کسی کا واسطہ لیں اس کو شفات کہا جاتا ہے یعنی کوئی آپ کو نقصان پہنچانے والا ہے اب آپ کسی بڑی ہستی کے پاس جائیں اور کہیں کہ فلاں بندے سے مجھے نقصان پہنچنے والا ہے یا مجھے وہ تکلیف دینے والا ہے یا مجھے پریشان کر رہا ہے آپ کسی بڑے آدمی کے پاس جائیں اور اس کی سفارش لیں اور وہ آدمی اس سے ملاقات کر کے یا ٹیلی فون کر کے کہہ دے کہ بھائی ان کو تکلیمت پہنچائیے ہم ان کو جانتے ہیں ہمارے رشتہ دار ہیں یا ہماری معارفت میں سے ہیں تو نقصان دور کرنے کے لیے کسی کا واسطہ لینا یا نفع اور فائدے کے لیے کسی کا واسطہ لینا آپ کسی کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کی فلاں سے پہچان ہے اور آپ ان کو فون کر دیں یا میرے لیے سفارش کر دیں میں محتاج ہوں مجھے پیسہ چاہیے یا اور میں نے میں نے فلاں کمپنی کے اندر پیپر جمع کیا ہے میری وہاں تقرری ہو جائے نوکری مجھے وہاں مل جائے تو انسان فون کر دے یا بات کر لے تو اس کو جو ہے نفع یا فائدے کے حصول کے لیے یہ سفارش ہے تو نفع یا فائدے کے لیے کسی کا واسطہ لینا یا نقصان دور کرنے کے لیے واسطہ لینا اس کو شفات یا سفارش کہا جاتا ہے شفاعت کا تعلق یا تو دنیا سے ہوگا یا تو آخرت سے اگر دنیا سے اس کا تعلق ہے تو اس کی دو قسمیں بنتی ہیں سفارش کی ایک ہے جائز سفارش اچھی سفارش جس کو قرآن میں کہا گیا کہ شفات ہسنا اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی اچھے کام کے لیے کسی کی سفارش کر دیں آپ کے پاس محتاج لوگ آئیں آپ ان کے لیے سفارش کر دیں یا کسی کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نوکری کا حق رکھتا ہے مستحق ہے آپ اس کے لیے سفارش کر دیں تو اس کو اچھی سفارش کہا جاتا ہے اگر آپ یہ سفارش کریں گے تو آپ کو بھی اس کا عزل ملے گا اللہ تعالیٰ کرشاد میشفا شفاطن حسنا جو کسی کے لیے اچھی سفارش کرتا ہے تو اللہ اور ماتا یک اللہ نصیب و تو انہیں بھی اس میں سے عجر ملتا ہے اور اللہ کرسود کہتیس اشفاؤ تو جرو یہ بخاری کی روایت ہے سفارش کرو اجر پاؤ گے یعنی اگر کوئی آدمی مستحق ہے آپ اس کے لیے سفارش کر دیں کوئی غریب مسکین آدمی آپ کے پاس آیا اس کو مال کی ضرورت ہے پیسے کی مدد کی ضرورت ہے آپ کسی مالدار آدمی کے پاس بھیج دیں جس کو آپ جانتے ہیں کہ میں فلاں آدمی آپ کے پاس بھیج رہا ہوں محتاج ہے میں نے تحقیق کر لی ہے آپ اس کی مدد کر دیں تو یہ سفارش اچھی سفارش کہی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے تھے آپ کے پاس مستحق لوگ آتے تھے تو آپ بھیجتے تھے صحابہ کے پاس کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ اور ابو بکر صدیق کے پاس یا عثمان غنی کے پاس یا کسی اور کے پاس چلے جاؤ آپ باقاعدہ ان کی سفارش کرتے تھے تو یہ سفارش اچھی سفارش ہے جس کا تعلق دنیا سے ہے اور ایک دوسری سفارش ہے جس کو بری سفارش کہا جاتا ہے شفاعت سیاح اس کا مطلب یہ کہ برے کام کے لیے آپ سفارش کریں برے کام کے لیے بری چیز کے لیے آپ منصب والے ہیں آپ کی بڑی پہنچ ہے پارلیمنٹ میں یا اس طریقے سے بادشاہوں وزیروں تک آپ کے پاس کوئی آدمی آتا ہے اور کہتا کہ بھائی میں فلاں علاقے کے اندر شراب کی دکان کھولنا چاہتا ہوں آپ سفارش کر دیجئے مجھے لائسنس نہیں مل رہا ہے تو یہ سفارش کیا ہے ایسی سفارش کرنا حرام ہے کیونکہ حرام کام کے لیے آپ سفارش کر رہے ہیں یا اسلام کے کسی حکم کو نہ نافذ کرنے کے لیے کسی کے پاس سفارش کرنا یہ نہ جائے تو حرام سفارش ہے جیسے اسامہ بن کا واقعہ ہے کہ لوگ ہست اسامہ کے پاس آئے اور قبیلے بنی مخزوم کی ایک عورت جس کا نام فاطمہ تھا اس نے چوری کر لی تھی تو چوری کا جرم ثابت ہو جانے کے بعد ہاتھ کاٹا جاتا شریعت کے اندر چونکہ بڑے خاندان کی تھی وہ لوگوں نے کہا کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے گا تو اس کی ناک کٹ جائے گی خاندان کی بڑی رسوائی اور بڑی بے عزتی ہوگی تو لوگ اسامہ بن زید کے پاس آئے کیا اب اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دیں کہ اس کے ہاتھ نہ کاٹیں تو ماہ روی نے کیا فرمایا فی حد من حدود اللہ اللہ تعالیٰ کے حدود کے ایک حد کے بارے میں تم مجھ سے سفارش کر رہے ہو اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر لے تو میں بھی اس کے ہاتھ کاٹ لوں گا تو یہ غلط سفارش تھی حد شریعت کے اندر ہے کوئی زنا کرے کوئی شراب پیے یا اس طریقے سے جس کے اندر حد رکھی گئی ہے وہ کوئی کام کرے اس جرم کا ارتقاب کرے اور بڑا آدمی اپنے منصب کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اس کو رکوا دے کہ اس کو سزا نہ ملے یہ غلط ہے شریعت کے اندر یہ حرام ہے حدود کا نفاذ ہونا چاہیے کیوں اس لیے کہ حدود کا جب نفاذ ہوگا تو دنیا کے اندر امن و امان باقی رہتا ہے جن ملکوں کے اندر حدود کے نفاذ نہیں ہوتا یا لوگوں کو سزائیں نہیں دی جاتی لوگ پیسے دے کر کے چھوٹ جاتے ہیں یا اس طریقے سے ان کو سزا نہیں ملتی وہاں زیادہ جرائم ہوتے ہیں اس لیے جرائم کی روک تھام کے لیے یا جرائم کو بڑھانے کے لیے سمجھ لیجیے. جرائم میں اگر کوئی آدمی کسی کی سفارش کرتا ہے تو یہ غلط سفارش کی جاتی ہے حرام اور ناجائز ہے اللہ رکن فنائے اسی آیت کے اندر جو سور انسا کے آیت ہے وہ میں شفا شفا عطن سیاح یقن لہو کی فلو میں نہا اگر کوئی بری سفارش کرتا ہے تو اسے بھی اس میں سے گناہ ملے گا کیونکہ کی وہ ذریعہ اور سبب بنا اس برے کام کا تو اس کو بھی گناہ ملے گا تو یہ دو طرح کی سفارش ہوتی ہے دنیا کے اندر آخرت میں بھی دو طرح کی سفارش ہے ایک ایسی سفارش جو منفی سفارش ہے باطل سفارش اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مکہ کے مشرقین یا کفار جو عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمارے جو خدا ہیں یا جن کو وہ پوچھتے تھے وہ قیامت کے دن ہماری سفارش کریں گے کہا کرتے تھے ہاؤل شفاؤن یہ سب اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشیں ہیں سفارش کرتے ہیں ہماری تو یہ سفارش باطل سفارش ہے یہ اس طریقے سے اگر کوئی آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ جو شرک کرنے والے ہیں ان کے لیے سفارش کی جائے گی یہ بھی باطل سفارش ہے کیونکہ سفارش کے لیے دو شرط ہے ایک شرط یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا اس آدمی سے راضی ہونا جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اور دو سفارش کرنے والا اس سے بھی اللہ کا راضی ہونا اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ رب الامین کی طرف سے اجازت کا ملنا جب اجازت ملے گی تب سفارش کی جائے اسی کو اللہ نے بیان کیا آیت القرسی کے اندر منزل رضی یش و اندہ اللہ ویز کون ہے جو اللہ ابلامین کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے تو ایک منفی سفارش جیسے مکہ کے مشرقین کا عقیدہ تھا کہ ہمارے معبودان باطلہ ہماری سفارش کریں گے قیامت کے دن جیسے آج بہت سارے لوگ جو قبر پوچھتے ہیں بدعت کرتے ہیں شرک اور خرافات کرتے ہیں وہ اپنے ولیوں کے بارے میں بزرگوں کے بارے میں اپنے مرشدوں کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ لوگ ہماری سفارش کریں گے قیامت کے دن اور ہمیں جنت کے اندر لے جا کر کے چھوڑیں گے ہم نے فلاں کا دامن پکڑا ہے اور لوگ کہتے ہیں اگر آپ کسی کا دامن نہیں پکڑیں گے دنیا میں تو آخرت میں آپ کو نجات نہیں ملے گی اسی لوگ پیروں سے فقیروں سے اور بزرگوں سے بیت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ ہمیں قیامت کے دن نجات دلائیں گے اور جہنم سے بچائیں گے تو یہ جو لوگ ہیں شرک کرنے والے شرک کرنے والے سے اللہ راضی نہیں ہے نہ شرک سے راضی ہے اور نہ شرک کرنے والوں کو سفارش کی اجازت دی جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو حیرا اللہ اللہ سوال کیا تھا من اسد الناسب بشفاعت کے عمل قیامہ قیامت کے دن آپ کی سفارش کا کون زیادہ حقدار ہے یا خوش نصیب کون ہے جسے قیامت کے دن آپ کی سفارش ملے گی تمہارے خلوص دل سے لا الہ اللہ کہا اس کے لیے میری سفارش حلال ہوگی خلوص دل کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کلمے کے تقاضوں کو پورا کیا صرف زبان سے ادا نہیں کر کیا ادا کرنے کے بعد جو اس کلمے کے تقاضے ہیں ان کو پورا بھی کیا توحید پر رہا شرک نہیں کیا سنت پر قائم رہا بدعاد خرافات نہیں کیا ان تمام شرطوں کو اس نے پورا کیا دین پر مکمل عمل کیا شرک سے اجتناب کیا تو ایسے لوگوں کے لئے سفارش کی جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے لیے سفارش کریں گے تو ایسی سفارش کے لئے شرط یہ ہے کہ جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہو اللہ اس سے راضی ہو اور جو شرک کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے راضی نہیں ہوگا اور جو سفارش کرنے والا اس سے بھی اللہ راضی ہو لہٰذا شرک کرنے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہوگا کیونکہ وہ خود جہنم کے اندر جائیں گے شرک کرنے والے تو پھر سفارش کیسے کریں گے جنت کی جو خود جہنم کے اندر جائے کیونکہ اللہ رب العمین نے مشرقین پر جنت حرام کر دی ہے جو مشرقین ہیں اگر انہوں نے توبہ نہیں کیا شرک پر ان کی وفات ہوگی تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے تو جو خود جہنم میں رہے گا وہ جنت میں جانے کی کیسے سفارش نا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے خود جاننم کے اندر دوسروں کے لیے جنت کی سفارش وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا دوسروں کو کیا بچائے گا تو یہ جو لوگ شرک کرنے والے ہیں ان کے لیے سفارش نہیں ہوگی اللہ نہ ایسے لوگوں سے راضی ہوگا نہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اجازت دے گا کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں پر جنت کو حرام کر دیا اس لیے ہم بار بار آپ لوگوں سے کہتے ہیں بھائی کہ شرک اسے بچنا ضروری ہے یہ خطرناک جرم ہے بہت بڑا گناہ ہے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ جنت حرام ہو جاتی ہے ایسے لوگوں پر ایسے لوگ ہمیشہ, ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے اسی لیے توحید کا ذکر ہمیشہ کیا جاتا ہے شرک سے ڈرنے کی ہمیشہ تلقین کی جاتی ہے بار بار کیوں کیونکہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے یہ بہت خطرناک گناہ ہے یہ اسی اللہ رب العامن قرآن کے اندر آپ دیکھیے جگہ جگہ اللہ رب العامن توحید کی فضیلت اس کی اہمیت اس کے فائدے اور اس کا عجل اور جو شرک کرنے والے ہیں ان کے لیے جہنم کی واحد اور شرک کے بارے میں کتنا سخت گناہ ہے اللہ نے بار بار اس کو بیان کیا کیوں بیان کیا ہے اس لیے کہ اس سے لوگ دوری اختیار کریں جو چیز زیادہ اہم ہوتی ہے اس کو بار بار بیان کیا جاتا ہے تاکہ لوگ متربع ہو جائیں اور اپنے آپ کو شرک سے بچا کر کے رکھیں تو شرک کرنے والوں کے لیے سفارش نہیں ہوگی چاہے وہ تحجد گزار ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ زندگی میں سو حج کر لے چاہے اس کی پیشانی پر سجدے کے نشانات ہی کیوں نہ ہوں چاہے وہ قرآن کا حافظ ہی کو نہ ہو چاہے وہ بڑا محدث اور مفسر ہی کیوں نہ ہو جیسا بھی اگر وہ شرک کرنے والا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے نہ سفارش ہوگی نہ وہ کسی کے لیے سفارش کر سکتا ہے کیونکہ سفارش کے لیے اولین یہ ہے کہ انسان توحید پر قائم ہو شرک سے محفوظ ہو شرک نہ کرنے والا اگر شرک ہوگا کرنے والا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا جب اسے نہیں معاف کرے گا تو جس کے لیے وہ سفارش کرے گا وہ کیس... اس کو کیسے معاف کیا جائے گا اور ایسے لوگوں کی اجازت بھی کبھی نہیں ملے گی اس لیے بنیادی شرط ہے انسان کا شرک سے بچنا جی اس لیے انسان کو کبھی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے کسی کی نماز دے کر کے کسی کا روزہ دے کر کے لمبی داڑھی دے کر کے سدے پر پیشانی پر سدے کے نشانات دے کر کے نہیں اصل چیز کیا ہے کہ انسان توحید پر رہے شرک سے محفوظ رہے یہ اصل چیز ہے کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی مال لیجیے گناہ بھی کیا لیکن شرک نہیں کیا وہ تو جنت کے اندر ضرور جائے گا لیکن ایک آدمی زندگی بھر اس نے ذرا نہیں کیا زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا اور زندگی بھر تعجد اس نے پڑھا ایک تعجد اس کی کبھی نہیں چھوٹی لیکن وہ شرک کرتا ہے تو کبھی جنت کے اندر نہیں جائے گا خوارج کے بارے میں اللہ کے سب نے کیا فرمایا کو جہنم کے کتے ہوں گے سب سے زیادہ بات کرنے والے تھے ابھی دہرا ہو نا خوارش کے بارے میں یا جو ہے اخبانیت کے بارے میں اور اس کے اندر بہت ساری باتیں آئیں اور ہمارے بین فرمایا کہ ان کی نمازوں کے سامنے اپنی نمازوں کو عقیق جانو گے وہ قرآن بہت پڑھیں گے لیکن قرآن حلق سے نیچے نہیں اترے گا یعنی قرآن پر ان کا عمل نہیں ہوگا صرف قرآن پڑھیں گے زبان سے جسے لوگ صرف زبان سے کلمہ کہہ دیتے ہیں کلمے کے تقاضوں کے مطابق عمل نہیں کرتا اسی وہ بھی ہوں گے تو آپ نے کہا کہ کے اندر جائیں گے کیا ان کی نماز قرآن کا پڑھنا روزہ رکھنا تعجد گزاری کیا ان کو جہنم سے بچا سکی نہیں بچا سکی بات کی نہیں آ رہی ہے اس لیے توحید میرے بھائی بہت عظیم دولت ہے یہ سب سے بلا خوش نصیب بندہ دنیا کے اندر وہی ہے جو معاہد ہے اور شرک کرنے والا نہیں ہے توحید سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے جی ہاں اگر انسان کے پاس اسلام تو ہے نام کا لیکن اسلام کی بنیاد اور روح اس کی جان توحید ہی نہیں ہے تو پھر اس اسلام کا کوئی فائدہ نہیں ہے آج کا جو اسلام ہے یا جن لوگوں نے اسلام بنا دیا آپ دیکھیں اسلام کے دعوے دار ہیں لیکن کفر کرتے ہیں شرک کرتے ہیں بدعت اور خورافات اور شرکت ان کی پوری زندگی گزرتی ہے یہ اسلام انسان کو فائدہ نہیں پہنچائے گا وہ اسلام جو اللہ رب اللہ نب نبی کو دیا اور اس اسلام کے ماننے والے ہوں گے جس اسلام کے اندر شرک کی ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے تب ایسے لوگوں نجات ہوگی تو ایک تو باطل اور منفی شفاعت جو مکہ کے مشرقین کا عقیدہ تھا یہ آج کے اہل باطل قبر پرست لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے پیر صاحب ہمارے بزرگ صاحب ہماری سفارش کر دیں گے ہمیں عمل کی ضرورت نہیں ہے ہم سب جنت کے اندر چلے جائیں گے یہ باطل اور منفی سفارش ہے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اس کو جگہ جگہ بیان کیا بڑی کثرت سے بیان کیا ہے کیونکہ اس کے اندر اکثر لوگ بہک گئے اکثر لوگ دھوکے کا شکار ہیں فریب کے اندر مبتلا کہ سب ہمارے لوگ ہماری سفارش کر دیں گے ہم نے فلاں کا دامن پکڑ لیا ہے اب ہمیں کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے نبی کا دامن پکڑیں گے تو کا دامن پکڑیں گے سنت کا دامن پکڑیں گے شرک سے اپنے دامن کو اپنے آپ کو بچائیں گے تب جنت ملے گی انسان کا کسی کا دامن پکڑنے سے انسان کو جنت نہیں ملتی تو اس ایک ہے منفی سفارش اور دوسری ہے ثابت شدہ سفارش ثابر شدہ سفارش کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ابان قیامت کے دن اپنے موحدین بندوں میں سے انہیں اس بات کی اجازت دے گا کہ وہ اللہ کے موحدین بندوں کے لیے سفارش کریں وہ موحدین بندے کون ہوں گے جو سفارش کرنے والے ہیں وہ انبیاء میں سے ہوں گے نیک لوگوں میں سے ہوں گے سودا ہوں گے اور متقی پرہیزگار ہوں گے شرک نہ کرنے والے ہوں گے یہ لوگ سفارش کریں گے قیامت کے دن کن کے بارے میں سفارش کریں گے جو نیک لوگ ہیں موحدین ہیں شرک نہ کرنے والے ہیں متقی پرہیزگار لوگ ہیں ایسے لوگوں کے لیے سفارش کریں گے یہ ثابت شدہ سفارش ہے اس لیے سفات نہ تو کلی طور پر سب کے لیے ثابت ہے اور نہ یہ ہے کہ سفارش وغیرہ نہیں ہوگی بلکہ ہوگی سفارش لیکن یہ جو سفارش ہوگی یہ وہ سفارش ہوگی جس کے لیے توحید شرط ہے اور یہ دو طرح کی سفارش ہوگی عام سفارش جو ہے دو طرح کی یا بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کی جو آخرت کے اندر سفارش ہے اس کی دو قسم ہے جو سابق شدہ سفارش ایک تو منفی سفارش ہو گئی باطل سفارش جس کا کوئی وجود نہیں ہے اور اس کو سفارش نہیں ہوگی اور ایک سفارش کیا ہے سابت شدہ سفارش اب سابق شدہ, شدہ سفارش کی بھی دو قسمیں ہیں میں تفصیل سے بیان کر رہا ہوں کہ مسئلہ بڑا گنجلک ہمارے یہاں بہت زیادہ اس کے بارے میں لوگ شرک کا کے اندر ملوث ہیں اور باقاعدہ وہ اے اللہ تعالیٰ سے سفارش مانگنے کے بجائے اپنے بزرگوں سے ولیوں سے نبی اور سفارش مانگتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میری سفارش کرنا ایسا مانگنا ایسا کہنا شرک ہے ایسے جیسے کوئی کہے کہ اے نبی آپ مجھے اولاد دے دیجئے اے نبی مجھے رزق دے دیجئے اے نبی میں بیمار ہوں آپ مجھ کو شفا دے دیجئے وہ اسی ہے جیسے کوئی کہتا ہے اے نبی مجھے سفارش کر... قیامت کے دن میری سفارش کر دینا سفارش کا مالک اللہ تعالیٰ لہٰذا اللہ سے مانگی جائے گی سفارش کیسے آپ کو دعا کرنا چاہیے ہم کو اے اللہ تعالیٰ تو قیامت کے دن اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب فرما اس طریقے سے آپ کو دعا کرنی چاہیے ہم کو دعا کرنی چاہیے اے اللہ اربان تو قیامت کے دن اپنے نبی کے سے پانی نصیب فرما آپ یہ مانتے ہیں اے نبی قیامت کے دن مجھے پانی پلا دینا یہ شرک ہو جائے گا کیونکہ نبی اس کے مالک نہیں ہے نبی سفارش کے مالک نہیں ہیں نبی کو اللہ رب الام نے چیز کا اختیار نہیں دیا تھا اس لیے دعا کرنا حرام ہے یہ یہ شرک ہے اس لیے میں بتا رہا ہوں لوگوں کو ایسی دعا کرنا شرک اللہ تعالیٰ کے ساتھ جیسے کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے اولاد مانگے ٹھیک ہے کیسے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ تو قیامت کے دن اپ نبی کی سفارش نصیب فرما اپنے معاہدین اور نیک بردوں کی سفارش نصیب فرما یہ انسان کہہ سکتا ہے لیکن ڈائریکٹ سفارش کسی سے مانگنا یا مانگنا یا حرام. تو سفارش ایک ثابت شدہ سفارش ہے. اور یہ اور اس کی دو قسم ہے ایک یہ ہے کہ یہ عام سفارش عام سفارش مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو نئے بندے ہیں چاہے وہ انبیاء ہوں موحدین ہوں متقی پرہیزگار ہوں فرشتے ہوں یہ شہدا ہوں یہ کیا کریں گے قیامت کے دن سفارش کریں گے کن لوگوں کی سفارش کریں گے دو طرح کی سفارش کریں گے یہ پہلی ایک سفارش ان یہ ہوگی کہ اللہ کہ وہ بندے جو موحدین ہیں انہوں نے شرک نہیں کیا تھا لیکن ان سے گناہ ہوا تھا بڑے بڑے گنا کیا شرک نہیں کیا بڑے گناہ کیا انہوں نے اور حساب و کتاب ہو گیا اب وہ جہنم کے مستحق ہو گئے جہنم کے اندر جائیں گے تو اللہ تعالی سے ایسے لوگوں کے بارے میں سفارش کریں گے کہ اللہ ابامین ان لوگوں کو جہنم میں داخل مت کر جنت میں داخل کر دے کیونکہ کی انہوں نے شرک نہیں کیا اور ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے چوری کیا بےمانی کیا جھوٹ بولا اس طریقے سے اور کوئی گنا کیا جو بڑے گنا ہیں تو سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ اس بندے نے تیرے ساتھ شرک نہیں کیا توحید پر قائم رہا توحید کی دولت اس کے پاس تھی شرک اس نے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ان گناہوں کو تو معاف کر دے ایک سفارش ہوگی دوسری وہ سفارش ہوگی کہ اللہ کے جو معاہدین بندے جنہوں نے شرک نہیں کیا لیکن اپنے گناہوں کی جیسے جہنم کے اندر چلے گئے تو اللہ سے سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تو جہنم سے نکال دے آپ دیکھیں دونوں جگہوں پر کن لوگوں کے لیے سفارش کی جائے گی موحدین کے لیے مشرقین کے لیے سفارش نہیں کی جائے گی اب مشرقین کسی کیٹیگری کے کی ہو سکتے ہیں چاہے اسلام کا نام لینے والے ہوں یا اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے وہ اصلی کافر ہیں اصلی مشرق ہیں یا اسلام کا نام لینے والے ہیں لیکن شرک کرنے والے ہیں لیکن توبہ نہیں کیا انہوں نے تو ایسے لوگوں کے لیے سفارش نہیں کی جائے گی موحدین کے لیے سفارش ہوگی وہ معاہدین جو گناہ بڑا کیے بڑے گناہ کے ارتکاب ہوا ان سے لیکن شرک سے بچے رہے ایسے لوگوں کے لیے سفارش کی جائے گی یہ کون کرے گا اللہ کے انبیاء کریں گے نیک بندے کریں گے ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کریں گے ایسے لوگوں کے لیے سفارش اور بھی جو متقین اور شہدا شعلقین اور فرشتے ہیں وہ ایسے لوگوں کے لیے سفارش کریں گے ٹھیک ہے ایسے دو لوگوں کے لیے تو یہ تو دو طرح کی سفارش ہوگئی جو عام سفارش ہے اور ایک سفارش ہے جو خاص سفارش ہے یہ خاص سفارت کس کے ساتھ ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے یہ اللہ ابراہمین کی طرف سے ہمارے نبی کے لیے اعجاز ہوگا تکریم ہوگی کیونکہ تمام نبیوں کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اللہ نے آپ کو دنیا کے اندر بہت ساری خصوصیات عطا کی تھی انہی میں سے قیامت کے دن بھی اللہ ابراہین آپ کو بہت ساری خصوصیات عطا کرے گا تو یہ ایک کچھ سفارشیں ایسی ہیں جو ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہیں وہ سفارش کوئی اور نہیں کر سکتا ہے اور وہ چار طرح کی سفارشیں ہیں جو ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہیں ٹھیک ہے کون ہے سفارش پہلی سفارش کون سی ہے بتائیے آپ لوگ اس سے پہلے ذکر ہو چکا ہے کتاب التوحید کے درس میں جی تقریباً زیادہ دن نہیں گزرا عرصہ جی چار شی, کون چار سفارش کون سی ہے چلیے کوئی ایک بتا دیجئے آپ لوگ ہاں یہ بھی ایک ہے جو آئے گا بھی چچا کے لیے سفارش پہلی سفارش کیا ہے سفات عظما کچھ لوگ سو رہے ہماری بات شاید نہیں سن پا رہے ہیں شاید انہیں جواب معلوم ہوگا لیکن سونے کی وجہ سے وہ لوگ جواب نہیں دے پا رہے بار پہلی سفارش کیا سفات عظما جس کو مقام محمود کہا جاتا ہے سفات عظما یہ ہے کہ میدان محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ تو سب کا حساب و کتاب لے لے یہ ہمارے نبی کے ساتھ خاص ہے اللہ سورہ صورا کے اندر وہ یہ بات کرب بکا مقام محمود اللّہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا کرے گا یہ کہ مقام محمود کیا ہے مقام کہتے ہیں جگہ کو محمود جس کی تعریف کی جائے تو ایسی جگہ جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کریں گے اس کو مقام محمود کہا جاتا ہے. یہ بھی ہمار نبی کے ساتھ خاص ہے مقام محمود اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کی یہ مقام عطا کرے گا آپ لوگوں کو واقعہ معلوم پوری حدیث بخاری مسلم کی ہے کہ سب لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے لوگ ہستی عدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ گے چلیے سفارش کر دیجیے انکار کر دیں گے کہیں گے نور علیہ السلام کے پاس جاؤ بہر رسول ہیں ان کے پاس آئیں گے وہ بھی انکار کر دیں گے کہیں گے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ بھی انکار کر دیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ وہ کہیں گے وہ بھی انکار کر دیں گے کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیے وہ بھی انکار کر دے کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیے پھر لوگ ہمائے نبی کے پاس آئیں گے اللّہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں آئیں گے اللہ کے سامنے سجداریز ہوں گے اللہ کی خوب تعریف کریں گے یہ مقام محمود ہے پھر اللہ تعالیٰ کہے گا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر اٹھائیے آپ جو سوال کریں گے دیا جائے گا جن کے بارے میں سفارش کریں گے جو سفارش کریں گے سفارش قبول کی جائے گی تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کا پوری مخلوق کا تو حساب لے لے اس کو صفات عظما سب سے بڑی سفارش جب تک ہمارے نبی سفارش نہیں کریں گے کسی کا حساب کتاب نہیں ہوگا ہما نبی کے بعد سفارش کے بعد حساب و کتاب ہوگا جی اس کو شفاتی ازمئی احمد نبی کے ساتھ خاص ہے آپ رحمت اللہ عالمین ہیں اس لیے آپ کی رحمت کا فائدہ انسان کو آفرت میں بھی پہنچے گا سب نفسی نفسی پریشانی مصیبت کے عالم میں ہوں گے لیکن جبان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کہیں گے تو پھر اللہ ابام آپ کے کہنے پر سب کا حساب و کتاب لے گا یہ پہلی سفارش ہو گئی دوسری سفارش یہ ہے کہ حساب و کتاب ہو جائے گا یہ لوگ جنت کے ادھر جائیں گے سب حساب کتاب ہو گیا لیکن جنت کے تمام دروازے بند رہیں گے تمام جنتی جنت کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے انتظار کر رہے ہوں گے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں اور سب جنت کے اندر چلے جائیں لیکن جنت کے دروازہ نہیں کھلے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بھی سفارش کریں گے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ تو جنت کے دروازوں کو جنتوں کے لیے کھول دے تو اللہ اقبام کیا کرے گا جنت کا دروازہ سب کے لیے کھول دے گا یہ سفارش ہمارے نبی کے ساتھ خاص اور یہ جو جنت کے دروازے کھولنے کے لیے یہ نہیں کہ صرف ہماری آپ کی امت ہی کے ساتھ نہیں بلکہ پوری مخلوق کے ساتھ یہ چاہے ہنستے آدم کا امتی ہو ہنستے نوح اور ہست موسا کسی بھی نبی کا امتی ہو کوئی شخص جنت کے اندر نہیں جائے گا جب تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت کے دروازے کھولنے کے لیے سفارش نہیں کریں گے سب کے لیے یہ نہیں کہ اپنی امت کے لئے صرف نہیں پوری مخلوق کے لئے جو جنت کا پروانہ جسے مل گیا جنت جو مستحق ہو گیا دروازے نہیں کھولے جائیں گے جب تک ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہ دوسری سفارش ہمانبی کے ساتھ خاص تیسری سفارش کیا ہے جو لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے ان کے مقام اور مرتبے میں اضافے اور بہتری کی سفارش کہ اللہ تعالیٰ تو ان کے مقام کو اونچا کر دے ان کے مقام کو بڑھا دے اور اونچا کر دے ان کے لیے ہمانبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے جن کے لیے سفارش کریں گے وہ آپ کی امت کا بھی بندہ ہو سکتا ہے اور فرد ہو سکتا ہے اور دیگر امتوں کا بھی فرد ہو سکتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی سفارش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو تو بلند کر دے کتنی سفارش ہو گئی تین ہوگی چوتھی کون سی ہے جو اس بچے نے بتایا کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا مہربان چچا ابو طالب کے لیے سفارش کریں گے ابو طالب کے لیے کی سفارش خاص ہوگی آپ کسی اور کے لیے سفارش نہیں کریں گے کسی مشرق کے لیے صرف ان کے لیے سفارش کریں گے لیکن جو سفارش ہوگی وہ کس طرح کی ہوگی جن, جہنم میں ہلکا عذاب دینے کی سفارش یعنی کہ ان کو جہنم سے نکالنے کی سفارش نہیں کیونکہ وہ جہنم کے مستحق ہیں جہنم ہی کے اندر رہیں گے اگر انہوں نے ہمارے نبی کی بڑی مدد کی بڑا ساتھ دیا اور جب تک وہ زندہ رہے ابو طالب جب تک زندہ رہے قریش نے آپ کو کوئی زیادہ تکلیف نہیں پہنچائی کیونکہ قریش کے سردار تھے ابو طالب سب ان کا احترام کرتے تھے ان کی بات مانتے تھے سردار تھے قریش کی وہ تو بڑی مدد کی انہوں نے اور بڑا ساتھ دیا نبی کا لیکن کرمہ پڑھنے کی توفیق نہیں ملی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جبو طالب کے بھائی تھے ہمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ششا انہوں نے بھی اسلام قبول کیا لیکن بعد میں فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا کہ نے عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب وہ مدینہ کے اندر آئے امانبی سوال کیا کہا کہ کی ہمارے بھائی نے آپ کی بڑی مدد کی تھی اور بہت ساتھ دیا تھا کیا ساتھ دینے کا کوئی ان کو فائدہ ہوگا تو مانوی نے کہا کہ اگر میں نہ ہوتا تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر ہوتے لیکن میری وجہ ان کو عذاب کے اندر ہلکا پن کرے گا کیا ہلکا پن کرے گا کہ ان کے قدم کے نیچے جہنم کی آگ کے دو انگارے ہوں گے بڑے بڑے جس سے ان کا دماغ پکے گا لیکن سب جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کہ ان کے قدم کے نیچے دو جہنم کے آگے کے انگارے ہوں گے جس سے ان کا دماغ کھولے گا جیسے ہنڈی کھولتی ہے نا جب پانی پکتا ہے اس طریقے سے ان کا دماغ کھولے گا تو وہ جہنم کے اندر ہی رہیں گے کیونکہ جہنم کے اندر درکات ہے نا کہ نہیں سب سے بڑا بڑا عذاب یا بڑی سزا کن کو ملے گی منافقین کو ملے گی جی ہاں اور سب سے کم سزا ابو طالب کو ملے گی کیونکہ انہوں نے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مدد کی تھی تو اللہ ابراہین اس کی وجہ سے ان کے عذاب کے اندر تخفیف کرے گا لیکن چونکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ کلمہ نہیں پڑھا اور اللہ رب ابراہین کا وعدہ ہے کہ اللہ نے جنت حرام کر دی مشرقین کے لیے اس لیے وہ جنت کے اندر نہیں جائیں گے لیکن ان کے عذاب کے اندر تخفیف رہے گی بخاری کی حدیث ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اس وقت ابو جہل اور اس طریقے سے جو قریش کے بڑے بڑے لوگ تھے موجود تھے ہمارے بھی نے کہا کہ پڑھ لو کلمہ آخر وقت میں اور میں آپ کے لیے سفارش کروں گا اللہ تعالیٰ کی ہاں دلیل کے طور پر پیش کروں گا کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور وہ پڑھنا چاہ رہے تھے لیکن جو بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے منع کر دیا کہ آخر وقت میں اپنے والد عبد المطلب کے دین سے پھر جاؤ گے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں کی صحبت میں انسان کو لانا چاہیے برے لوگوں کی کافروں کی صحبت میں یا ان کے ساتھ رہنے کی جیسے سے گویا کہ ان کو توفیق نہیں ملی کہنا چاہتے تھے وہ کہ کلمہ پڑھنا چاہ رہے تھے لیکن توفیق نہیں ملی ان کو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ تعالیٰ بہتر جانے والا ہمارے بھی نے دعا بھی کی بار بار دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی اسلام لانے کی توفیق دے دے لیکن اللہ کی مرضی اللہ کی خبیر ہے اللہ نے توفیق نہیں دی ان کو لیکن ہمارے بھی جن کے بارے میں بد دعا کر دی اللہ نے ان کو توفیق دے دی لیکن ہی غزے عہد کے موقع پر آپ نے چند لوگوں کا نام لے کر کے بد دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو ان کو برباد کر دے جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی غزے عہد میں آپ کی پیشانی کو چوٹ آئی آپ کے دانت بھی توڑے گئے تو آپ نے باقاعدہ ان کا نام لے کر کے دعا کیا جی ہاں دو تین تین چار لوگ تھے بڑے یعنی قریش کے سرداروں میں سے تھے بڑے لوگوں میں سے تھے اللہ ہر بالعمین باقاعدہ عائد اتاری علیہ صلاح کمل عمر آپ کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے یا تو اللہ تعالیٰ ان کو تحبے کی توفیق دے دے یا ان کو عذاب دے آپ کسی چیز کا اختیار نہیں یہی لوگ فتح مکہ کے موقع پر سب اسلام قبول کر لیے جن کے لیے ہمارنبی نے بد دعا کی تھی لیکن جن کے لیے ہمارے نبی زندگی بھر دعا کی اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اسے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ ہر بلامین کی ذات کتنی بڑی ذات ہے توحید کتنی اہم چیز ہے جی ہاں کہ کی اللہ ان کو توفیق نہیں ملی کلمہ پڑھنے کی چاہتے تھے کلمہ پڑھنے لیکن ابن و امیہ ابو جہل اور اس طریقے سے بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آخر وقت میں اپنے دادا اپنے والد کے دین سے پھر جاؤ گے اس کے بعد انہوں نے جب آخری بات کہی انا اموت تو اللہ دین عبد المطریف یہ کہہ کر کے ان کی وفات ہوگی میں عبد المطریف کے دین پر مر رہا ان شرک پر اور کفر کے دین پر مر رہا بخاری مسلم کے واعد تو اسے معلوم ہوا کہ ان کی وفات کفر اور شرک پر ہوئی تھی لیکن ان کی مدد کرنے کو جیسے کی وجہ سے اللہ اربائی ان کے عذاب کے اندر تخفیف کرے گا تو ان کو جہنم سے نکالنے کی سفارش نہیں کی جائے گی بلکہ عذاب میں ہلکا پن کی سفارش کی جائے گی ان کے ان مدد کی بنا پر تو یہ بھی ہمانبی کے ساتھ یہ سفارش خاص ہے کہ ابو طالب تعلیم کے لیے سفارش کریں گے اور کسی اور کے لیے سفارش نہیں کریں گے تو یہ ہماربی کے ساتھ چار سفارشیں خاص ہو گئیں تو ہماربی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کتنی سفارش کریں گے جی چار ہی کریں گے بس جی کتنی کریں گے ہاں? کتنی سفارش کریں گے چھ کریں گے بھیا چھ سفارش کریں گے نا چار تو ہماربی کے ساتھ خاص ہے باقی دو سفارش سب کریں گے سمام انبیاء کریں گے اس میں ہمانوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں تو لیکن کی سفارش صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن کریں گے چار تو مانبی کے ساتھ خاص ہے اس میں کوئی شامل نہیں ہوگا یہ اللہ کی طرف سے انعام اور مانبی کی خصوصیات میں سے ہے یہ منصب کسی کو نہیں ملے گا قیامت کی کے کو صرف حاصل ہوگا باقی دو سفارش جو میں نے سے پہلے بیان کیا کہ کی معاہدین کے لیے کیا کہ کی جو جہنم میں جانے کی یعنی گناہوں کی جیسے جہنم میں جانے کے حقدار ہوں گے تو ان کے لیے سفارش کی جائے گی اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں مت داخل کر نمبر دو جو محدین جہنم میں چلے گئے اپنے بڑے گناہوں کی وجہ سے ان کے لیے سفارش کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے نکال دے تو یہ دو سفارش ایسی ہے جو تمام انبیاء کریں گے اللہ کے نیک بندے کریں گے فرشتے کریں گے موحدین کریں گے صلاح کریں گے شہدا کریں گے لیکن شرط یہ ہے سفارش کی دو شرطیں جس کو اللہ اب نے اس قرآن, قرآن کی ساحت کریمہ میں پیش کیا ہے وہ کمی ملکماوات اللہ تکن شفاط من بعد۔ ادن اللہ علم یشا <يَرْضَى> وہ دو شرط ہے ایک تو اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا کس سے سفارش کرنے والے سے بھی اور جس کے لیے سفارش کی جا رہی اس سے اللہ کا راضی ہونا نمبر ایک نمبر دو سفارش کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے اجازت کا ملنا خصوصی اجازت چاہیے اس دن قیامت کے دن اللہ کی طرف سے ہاں آپ سفارش کیجیے اب آپ کو اجازت دی جا رہی ہے ایک عام اجازت ہے وہ عام اجازت کافی نہیں ہوگی اس دن بھی سفارش کی ضرورت پڑے گی جب اللہ تعالیٰ کہے گا ہاں اب میں اجازت دے رہا کرو سفارش تب انبیاء کرام سفارش کریں گے اس دن خصوصی اجازت اس کو مثال سے یوں سمجھے جیسے آدمی جو ہے گھر کے اندر جاتا کسی کے اور اس کو جانے کی اجازت ہے گھر میں لیکن جب دروازے پہنچتا ہے تو دروازہ کھٹکھٹاتا دوبارہ اجازت لیتا ہے یہ خاص اجازت ہوتی ہے پہلے سے مان ٹائم ہے آپ کو کہا گیا کہ ہاں بھئی آپ سے میں ملاقات کرنے کے لیے آ رہا ہوں آئیے دروازے پر آپ پہنچے دروازہ کھٹکھائیں گے جب وہ دروازہ کھولیں گے اجازت دیں گے ان کا دروازہ کھولنا ہی اجازت دینا ہوتا ہے تب وہ جا کر کے گھر میں داخل ہو سکیں گے اسی لیے شریعت میں ہے نا کہ بھئی اجازت لو پہلے اگرچہ عام اجازت ہے آپ کے پاس لیکن پھر بھی جانے سے پہلے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لیجیے یہ خاص اجازت ہوتی ہے تو ایسی اگرچہ اجازت ہے اللہ کی امبیا کے لیے کہ امبیا کے نام قیامت کے دن سفارش کریں گے معاہدین کے لیے لیکن اس دن قیامت کے دن خاص اجازت جب ملے گی تب سفارش کریں گے اللہ نے فرمایا اسی بات کو وہ کم امل قنف اسلامات وہ کم امل قنفی اسلم کتنے ایسے فرشتے ہیں آسمانوں میں لات ان کی سفارش کچھ کام نہیں آ سکے گی اللہ مگر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے لمن یشادا جن کے لیے چاہے اور جن سے اللہ راضی ہو یہاں اجازت اور رضا مندی دونوں کو اللہ اللہی نے ایک ساتھ بیان کر دیا تو دو شرطیں ہو گئی اور جو آیت الکرسی ہے اس میں ایک شرط بیان کی گئی کون سی شرط بیان کی گئی ہے جی اجازت اس آیت میں صرف ایک شرط بیان کی گئی قرآن کی کچھ آیتوں میں ایک شرط بیان کی گئی اجازت کچھ آیتوں میں صرف رضامندی بیان کی گئی ہے کچھ آیتیں ایسی ہیں اسی جس میں دونوں شرطوں کو اللہ نے ایک ساتھ بیان کر دیا جو آیت میں نے پڑھی اس میں دونوں شرطوں کو اللہ نے ایک ساتھ بیان کر دیا اسے معلوم ہے کہ دو شرط چاہیے ایک تو اللہ تعالی کی اجازت کا ملنا نمبر دو اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا اللہ کن سے راضی ہوگا اللہ کن کو اجازت دے گا توحید والوں سے راضی ہوگا اور تو معاہدین کو اجازت دے گا باقی جو شرک کرنے والے ہیں وہ سب کٹ جائیں گے چھپ جائیں گے ان کو سفارش کرنے کا حق نہیں ملے گا نہ موقع ملے گا کیونکہ نہ اللہ شرک سے راضی ہے نہ اللہ تعالیٰ مشرقین سے راضی مشرقین سب سے بڑے ظالم ہیں سب سے برے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے والے جی ہاں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے کبھی راضی نہیں ہوگا لہذا اگر اللہ تعالیٰ سے آپ کو اجازت کی د... چاہیے سفارش کے لیے تو توحید پر قائم رہنا ضروری ہے شرک سے بچنا ضروری تبھی لوگوں کی سفارش کی جائے گی تو یہ شفات کا مسئلہ تھا جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا کیونکہ اس کی میں سمجھتا تھا کہ ضرورت تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ابرامن ہم سب کو عقید توحید کے مسائل اور احاکام کو جاننے کی توفیق راج فرمائے اللہ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے توحید خالص پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے آج بہت سارے لوگ شرک کرتے ہیں اس بات کے اندر بھی سفارش کے مسئلے کے اندر بھی آپ دیکھیں دعائیں کرتے ہیں لوگ اے نبی سفارش کر دینا اے نبی ہم آپ کی سفارش چاہتے ہیں اے فلاں پیر صاحب میری سفارش کر دینا یہ سب لوگ کہتے ہیں یہ سب شرک حرام ہے ایسا کہنا جی ہاں آپ اللہ تعالی سے مانگئے کہ اللہ تعالی تو قیامت کے دن ہمیں اپنے نبی کی سفارش نصیب فرمائے اس طریقے سے انسان دعا کرے تو اللہ ابن ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھ امین و صلی البن محمد علیہ وسلم امین و اللہ و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ